اوہل دین ا منو مو یتی اخرجنا لكم لمی خرج نرد میں سے منہ تقون ولی تم میں ملخبی سے منہ تم فکون ولستوں بھی اے خدی ہیل تم کو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 الشیطان یعدكم الفقر ویأمركم بالفحشاء والله یعدكم مغفرة منه وفضلا والله واسع علیم یؤتی الحکمت من یشاء ومن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 اس ہمیشگی کی زندگی میں اپنی خوشحالی کا بندوبست کر لیا. وَمَا أَنفَقَتُم مِن نَفَقَتٍ أَوْ نَذَرْتُم مِن نَذْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُهُ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارِ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 اور اس کا پورا کرنا اجر و ثواب کا مجیب ہے اگر یہ صورت نہ ہو تو ایسی نظر کا ماننا معصیت اور اس کا پورا کرنا مجھے عذاب ہے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 اور عام غیر مسلم اہل حاجت کی مدد کرنے میں تعمل کرتے تھے ان کا خیال یہ تھا کہ صرف مسلمان حاجت مندوں ہی کی مدد کرنا انفاق فی سبیل اللہ ہے اس آیت میں ان کی یہ غلط فہمی دور کی گئی ہے ارشاد الہی کا مطلب یہ ہے کہ ان لوگوں کے دلوں میں ہدایت تار دینے کی ذمہ داری تم پر نہیں ہے تم حق بات پہنچا کر اپنی ذمہ داری سے سردوش ہو چکے ابھی اللہ کے اختیار میں ہے کہ ان کو بصیرت کا نور عطا کرے یا نہ کرے رہا دنیاوی معلومات سے ان کی حاجتیں پوری کرنا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 کوئی دوڑ دھوپ نہیں کر سکتے ان کی خود داری دیکھ کر نا آدمی گمان کرتا ہے کہ یہ خوشحال ہیں تم ان کے چہروں سے ان کی اندرونی حالت پہچان سکتے ہو مگر وہ ایسی لوگ نہیں ہے کہ لوگوں کے پیچھے پڑ کر کچھ مانگے ان کی اعانت میں جو کچھ مال تم خرچ کرو گے وہ اللہ سے پوشیدہ نہ رہے گا اس گروہ سے مراد وہ لوگ ہیں جو خدا کے دین کی خدمت میں اپنے آپ کو ہمتن وقف کر دیتے ہیں